نبی جی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے فرحت نشان ہے بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو فلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میتے میتے اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحایا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمد للہ الس وجل اس سلسلے کے آغاز میں نیت کرانے کا ہمارا سلسلہ ہوا کرتا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ ہر مبکام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا اور اچھی نیت جس قدر کام کے میں کر لی جائے اسی قدر اس کا کرنا مزید کارے ثواب ہو جاتا ہے تو لہذا سلسلہ حیات الحیوان کے گیارہ حروف کے نسبت سے اس سلسلے کی گیارہ نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ ارس وجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا تعالی کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح کو اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ ارس کا ذکر کروں گا جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ کرام علی الردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگ اللہ البین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ گا نمبر چار عجائب قدرت الہی ارس بدل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشا ادلا ارس بدل کہوں گا نمبر پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا تو کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا نمبر 6 تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احوال سن کر ربط اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پالا تئی سورہ یاسین آیت نمبر بہتر تہتر سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خداوندی بندی وجل ہے لہم فمینا رقوب ہوں و مینہ یا قرون و لہو فی ہا افلا یشکر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 اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر, کر جہاں شرعی مسائل بیان ہوئے انہیں سیکھ کر کہیں خدا قدیر اقسبجل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا نمبر گیارہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا جس قدر نیتیں کریں گے ان اللہ السبدن اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا مگر یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں سچا پکا ارادہ دل میں نہ ہو صرف زبان سے ان الفاظ کو پڑھ لینا یا سن لینا نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے صلی اللہ تعالی علی محمد آج ہمارا موضوع ذرافہ ہے زرافہ کو انگریزی زبان کے اندر جریف کہا جاتا ہے اس کا یہ نام اونٹ سے ملتی جلتی جسامت اور چیتے کی کھال سے مشابہت کی بنا پر ہے زراع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خشکی کا سب سے اونچا جانور ہے یہ اتنا اونچا جانور ہے کہ آپ دوسری منزل سے بیٹھ کر اسے دیکھیں گے اور یہ گراؤنڈ فلور یعنی زمین پر کھڑے ہو کر با آسانی دوسری منزل سے آپ کو دیکھ سکتا ہے زرافوں کے لیے ایک خوشئن بات یہ ہے کہ ان کی نسل کو کوئی خطرہ نہیں کیوں نہیں اس کے اوساف سنے اور اس کے اوصاف سن کر پتا چلے کہ اس جانور کی حفاظت کے کس قدر اقدام ہیں لہذا ان کی نسلیں ان حفاظتی اقدامات کی بنا پر بہت زیادہ حفاظت میں ہیں زرافے کی کھال پیلے اور کتہی رنگ کی ہوتی ہے جس پر مختلف دھبے دار نمونے بنے ہوتے اس کی کھال ایک انچ موٹی اور سخت ہوتی ہے کچھ ماہر حیوانات کا کہنا ہے کہ زرافے کے جسم پر بنے ہوئے یہ نمونے ایک خاص عمل جسے کیموفلاچ کہا جاتا ہے یعنی ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو جانا ماحول کے اندر رچ بچ جانا اس ماحول کے رچ بسنے کے عمل کو خاص نام دیا جاتا اس ماحول میں رچنے بسنے کی وجہ سے اس کا یہ عمل ہے اور یہ باز جنگلوں میں اس طرح رہتا ہے یہ جانور کہ اس میں اور درخت میں امتیاز نہیں ہوتا یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کوئی پرانا درخت ہے ارے یہ کیا ہوا یہ درخت چلنے لگا جی ہاں یہ درخت نہیں تھا بلکہ یہ زرافہ تھا اور زرافہ جب ایک مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو بس اوقات دیکھنے والے کو دھوکا ہوتا ہے کہ یہ پرانا درخت ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک زرافے کے جسم پر پائے جانے والے نمونے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح انسان کے فنگر پرنٹس یعنی انسان کے جو انگلی کے نشانات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح زرافے کے دھبے بھی مختلف ہوتے ہیں بلکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زرافے کے بچے اپنی ماں کو انہی دھبوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں. ان کے دھبے اس انداز سے مختلف پائے جاتے ہیں زرافے کی اونچائی تقریباً اتنی ہے جتنا کہ تین آدمیوں کو ایک دوسرے کے کندھے پر کھڑا کر دیا جائے اس کی اس خاصیت میں اس کی گردن اور ٹانگوں کا بہت اہم کردار ہے یعنی اس کی ٹانگیں بہت لمبی پھر ایک چھوٹا سا جسم ہے اور اوپر ایک گردن بھی لمبی اور اس وجہ سے اس کا یوں گویا سائز تین آدمیوں کے برابر بنتا ہے مزے کی بات یہ کہ آپ کی گردن میں بھی سات ہیں اور زرافے کی گردن میں بھی سات ہیں بہ فرق بہت زیادہ واضح ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایک مورا کتنا ہوگا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں مگر زرافے کا جو ایک مورا ہے یہ 25.4 اشاریہ سینٹی میٹر 25.4 فائیو سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے زرافے کی گردن 6 فٹ تک لمبی ہوتی ہے جس کا وزن تقریبا 272 سو 272 کلو گرام جی تک ہوتا ہے زرافے کی گردن میں کچھ خصوصی وولوز ہوا کرتے ہیں تاکہ زرافہ اپنی گردن جھکائے تو خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نہ جائے یعنی آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا جسم ہے اب یہ جسم کا انداز ایسا ہے کہ اس کی ایک باڈی ہے اس کی لمبی ٹانگیں ہیں آگے لمبی گردن ہے اتنی لمبی گردن ہے خون اس کے جسم سے اس کے سر تک پہنچ رہا ہے اور پھر اس سر کے ذریعے واپس آ رہا ہے اس وقت آپ زرافے کی جو فوٹےج دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ زرافے کا کیا جسم نظر آ رہا ہے اور اس کی حیبت, کس انداز سے اس کی حیت ہے کہ اب یہ جب سر نیچے جھکائے گا کتنی تیزی سے خون اس کے جسم کے سر کی طرف آئے گا اب اس نے سر اوپر کیا تو یہ سر جو اوپر کرنے کی اس کی صورت ہوئی تو خون کتنی تیزی سے واپس آئے گا اب دونوں طرف خطرہ ہے یعنی جب خون تیزی کے ساتھ سر کی طرف آئے گا تو اس کا سر متاثر ہوگا اب سر اٹھایا چونکہ اس کا جسم ہی ایسا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جسم کی کس انداز سے اس جسم کی ترکیب ہے کہ جسم بیچ میں ہے ٹانگے لمبی ہے سر اوپر ہے اب یہ خون اسی انداز سے گردش کرے گا کبھی سر کی طرف آ رہا ہے کبھی جسم کی طرف جا رہا ہے جسم کی طرف جا رہا ہے تو دل پہ دباؤ آنے کا خطرہ ہے کہ بہت زیادہ خون ایک ساتھ دل میں آئے گا اور جب سر نیچے ہے تو ایک ساتھ خون سر کی طرف آئے گا اور یہ دونوں باتیں خطرے کی طرف لے کر جانے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر یہ نظام رکھا کہ والز رکھے اب ایسا ہے کہ جو خون آتا ہے پہلے وہ سے آ رہا और इस वॉल्व के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता सर तक पहुंच रहा है اب سر تک پہنچنے کے بعد ایک بہت اچھا خاصا خون آپ خود سمجھے کہ جس کی گردن اتنی لمبی ہے کتنا زیادہ خون ایک دم نیچے آئے گا پھر وہ نیچے آنے والا خون اس والس کے اندر آئے گا اور اس کے ذریعے آہستہ سے جسم میں جائے گا جس سے دل پر دباؤ نہیں پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس طرح کا اسے جسم دیا ہے تو اس جسم کے لیے حفاظت کے انتظامات بھی فرمائیں زراثی کے گردن میں ایک بڑی ہوا کی نالی ہوتی ہے جو ہوا کو اس کے ناک اور منہ کے ذریعے پھیپڑوں تک پہنچاتی ہے اس کے پھیپڑے بھی کافی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اتنی لمبی گردن سے ہوا پمپ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ پھیپڑوں تک پہنچتی ہے اس جانور کے پھیپڑے بارہ گیلن یعنی ٹویلو گیلن تقریباً 55 फिफ्टी लीटर हवा रखने की इस्त रखते हैं अब आप खुद देखिए कि पानी एक बिल्कुल दूसरी जगह वो आए پائپ کے ذریعے تو اس کو ٹائم لگتا ہے اسی طرح ہوا بھی ہے ہوا بھی جب اس طرح پمپ کی صورت میں آئے گی تو مطلب وہ وقت لے گی اور وقت لیں گی اور سانس کی جو حیثیت ہے انسان سمجھ سکتا ہے ہوا کی حیثیت پانی سے زیادہ ہوتی ہے پانی سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان ہر لمحے سانس لے رہا ہے اس کو ہر لمحے ہوا چاہیے اسی طرح جانور کو بھی چاہیے تو جانور اس انداز سے سانس لے گا یہ سانس لے گا تو اتنی لمبی گردن کے بعد جا کر پھیپڑوں تک یہ ہوا جائے گی تو اللہ تعالی نے اس کے پھیپڑوں میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ یہ جو وقت لگتا ہے یہ جو ڈوریشن ہے یہ اگرچہ اپنا پورا ٹائم پیریڈ لے اپنا پورا وقت لے مگر اس کے پھیپڑوں میں اتنی گنجائش دے دی کہ یہ پھیپڑے اچھی خاصی ہوا جمع کر لیتے ہیں اور ہوا جمع ہونے کی وجہ سے ان کا نظام چلتا رہتا ہے زراعتی کی گردن کے پٹھے کافی مضبوط ہوتے ہیں یہ اس کی گردن میں موجود لمبے اور بھاری مہروں کو سہارا دیتے ہیں جب زراپا اپنی گردن اور سر کو اٹھاتا ہے تو اسے تقریباً دو سو بہتر کلو گرام ٹو سیونٹی ٹو کے وزن اٹھانا پڑتا ہے اب خود دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ باڈی دیکھیے دوبارہ اس کو کہ باڈی کیسی ہے اور سر کس انداز سے اس کو ہلانا پڑ رہا ہے تو ایک کافی وزن اس کو کھینچنا پڑ رہا ہے اب اس وزن کی وجہ سے یہ لچکدار اس کی گردن یہ کریش ہونے اس کو طرح طرح کے خطرات ہونے کا خوف تھا مگر اللہ تعالی نے اس کے پٹے اس قدر مضبوط رکھے کہ اس انداز سے یہ موف بھی کرتا ہے ہلتا بھی ہے اور اسے نقصان بھی نہیں ہوتا ذراسے کے قد میں دوسری چیز جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس کی ٹانگیں گردن کی طرح اس کی ٹانگیں بھی 6 فٹ یعنی تقریبا 1.8 1.8 میٹر لمبی ہوتی ہے پچھلی ٹانگیں بظاہر اگلی ٹانگوں کے مقابلے میں چھوٹی لگتی ہیں مگر اصل میں یہ برابر ہیں زرافی کے چلنے کا انداز بھی منفرد ہے جو ابھی اس وقت اس سین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کہ یہ ایک سائڈ سے چلتا ہے جس طرح انسان چلتا ہے وہ اس کا ایک ہی پیر ہے اب یہ ایک پیر آگے بڑھائے گا دوسرا پیر انسان پھر آگے بڑھائے گا تو اس انداز سے جس انداز سے انسان نے چلنا ہے زرافہ بھی اسی سٹائل سے چلتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ زرافے کے دو پیر ون سائڈ چلیں گے پھر اس کے بعد اس کے دوسرے دو پیر یعنی سیدھی طرف کے پہلے دو پیر آگے بڑھے اور اس کے بعد الٹی طرف کے دو پیر آگے بڑھے اور اس انداز سے زرافہ انسانی چال چلتا ہے تو اب اس زرافے کے چلنے کا انداز اس انداز سے مختلف انداز جو انسانوں کا انداز ہے اس انداز سے چلنے کو پیکنگ کہا جاتا ہے زرافے کے کھر یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس کے شوز اس کے جوتے اس کے مختلف انداز سے مدد کرتے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تیز دوڑنے میں اس جانور کی مدد کرتے ہیں اتنا بھاری جانور جو شخص جتنا موٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی حصہ چلتا ہے ایک آدمی موٹا اور ایک آدمی بالکل پتلا ہو تو آپ خود ریسنگ لگوا لیں تو آپ کو پتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا تو موٹا اور بھاری جسم شب تیز نہیں دوڑ سکتا مگر یہ جانور تیز دوڑتا ہے تو اس کے جو کھر یعنی اس کے شوز اس کے جو جوتے ہیں اس میں مت کرتے اور زرافے کا یہ جو وصف ہے زرافے کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے خور کی یہ ایسی ہے کہ زرافے کا بچہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چلنا شروع کر دیتا ہے زرافا تیز دوڑنے والا جانور ہے اس کی رفتار پینتیس میل فی گھنٹہ 35 میل یعنی چھپن اشاریا پانچ تقریباً ففٹی سکس ہاف کلو میٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے زرافہ جلدی تھک جاتا ہے لہذا یہ دوڑنے سے زیادہ چلنے کو ترجیح دیتا ہے یہ تو عام مشادہ ہے جس کا جسمداری ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں دوڑ پاتا چلنے پر ہی قناعت کرتا ہے اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے زرافہ چلنے یا دوڑنے کے جستجو میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک قدم پانچ میٹر تک یعنی آپ سمجھیے کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہو نارمل انسان تو ایک قدم اس کا اس کے پیر کی طرف ہوگا تو دوسرا قدم اس کا سر کی طرف ہوگا اس انداز سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہے اس کی انوکی چال کی وجہ اور اس کی انوکھے انداز کی وجہ سے دوسرے چوپائے اس سے خائف یعنی ڈرتے ہیں چونکہ زرافے کی گردن کافی لمبی ہوتی ہے اس لیے ان کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے تاکہ پورے جسم سے خون پمپ کر کر دماغ تک پہنچایا جا سکے زرافے کا دل تمام جانوروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے یہ دو فٹ لمبا اور گیارہ کلو گرام وزنی ہوتا ہے عام طور پر مادہ زرافے کی اونچائی پندرہ فٹ یعنی چار اشاریہ چھ فور پوائنٹ سکس میٹر جبکہ نر زرافے کی اونچائی اٹھارہ فٹ یعنی ایٹین فٹ 5.5 پوائنٹ तक होती تک ہوتی ہے ایک جوان زرافہ اس کا وزن چھبیس سو ٹوینٹی سکس ہنڈریڈ پاؤنڈ یعنی اٹھارہ سو کلو گرام تک بلکہ اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے زرافے کی پشپ پر ایک چھوٹا سا کہان بھی ہوتا ہے اس کی دن تین فٹ تک لمبی ہوتی ہے اس کی دم کے سرے پر بال بھی ہوتے ہیں جو اس کی دم کی لمبائی کو دگنا کر دیتے ہیں. زرافے کے سر پر پیدائشی دو سینگ ہوتے ہیں یہ سینگ نر اور مادہ دونوں کے سروں پر پائے جاتے ہیں بعض اوقات عمر کے ساتھ ساتھ زرافے کی کھوپڑی پر کیلشیم جمع ہو جاتا ہے اب جب یہ صورت ہوتی ہے تو اس کے سر پر سینگ نماشے ابھرتی ہے زرافے کے سر پر اس طرح تین جگہ تک ہو سکتا ہے دو کھوپڑی پر اور ایک پیچھے کی جانب تو اس لیے کبھی کبھی زرافہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زرافہ پانچ سینگ والا جانور ہے جبکہ ایسا نہیں ایک اور دلچسپ بات یہ کہ زرافے کو پتے کی بیماری نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ زرافے کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں میں مشہور ہے کہ زرافہ بول نہیں پاتا اور وہ خاموش رہنے والا ہے یا گا ہے مگر اصل یہ ہے کہ زرافے کی زبان بھی ہوتی ہے زرافہ بولتا بھی ہے مگر ہے بہت کم بولنے والا یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ اس کی آواز سننے میں کامیاب نہیں ہوتا زرافہ گروہ کی صورت میں رہنے کو پسند کرتا اور گروہ کے درمیان رہتا ہے زرافے کا گروہ پچاس سے زائد اور کم سے کم تین یا چار زرافوں پر رہتا ہے اور یہ گروہ اس کی ممبرنگ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے کبھی کوئی ممبر بنتا ہے کبھی کوئی ممبر بنتا ہے کیونکہ یہ ایسی طبیعت کا جانور ہے کہ ایک جانور کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتا بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کے جو گروپس ہیں ان کی شفٹ بدلتی رہتی ہے تو کوئی ممبر کبھی کسی کے ساتھ اور کوئی ممبر کبھی کسی کے ساتھ ہوتا تو انسان کی زندگی بھی اگر اسی طرح آگے پیچھے چلتی رہتی اپنی فیملی والوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں رہتی تو جانور کہ یہ وص کو یاد رکھا جائے کہ جانوروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے جن میں عقل اور شعور نہیں پایا جاتا وہ اپنی زندگی مختلف انداز سے گزارتے زراعتیں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے یہ ایک کلومیٹر دور سے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اب لازمی بات ہے اتنا بڑا جانور اتنی اونچائی سے دیکھنے والا آپ دو منزل پر کھڑے ہو کر نیچے نہیں دیکھیں گے سامنے دیکھیں گے اور اب یہ جو جانور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ جانور آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے اتنی دور سے دیکھے گا تو لازمی بات ہے دور تک نظر آئے گا لیکن صرف یہی نہیں کہ اس کی اونچائی کی وجہ سے اس کی نگاہ کا کمال ہے بلکہ دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ اس کی جو خود کی نگاہ ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ اپنی بڑی اور گہری آنکھوں کی بہت دور تک کی دیکھ بھی لیتا ہے بلکہ صرف دیکھتا ہی نہیں اس کی قوت سماج بھی بہترین ہوتی ہے سننے کی جو اس کی قوت ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے کافی دور سے یہ خطروں کی آواز بھی سن لیتا ہے یعنی اونچی جگہ پر جو شخص ہوتا ہے اس کو دور کی آواز بھی آتی ہے اور دور کی چیز نظر بھی آتی ہے مگر جب آنکھیں اچھی ہوں سماعت اچھی ہو تو اسے دور کی چیزیں خطرے کی چیزیں بہت آسانی سے نظر بھی آئیں گی اور بہت زیادہ آسانی سے یہ خطروں کی آوازیں سن سکتا ہے تو اسی طرح یہ جانور کا معاملہ ہے کہ کافی دور کی بہت اچھے انداز سے سن سکتا ہے زرافہ بہت کم سوتا ہے در حقیقت یہ ڈبل 12 گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے میں فقط بیس منٹ گہری نیند سوتا ہے ڈیکل اوقات میں کبھی کبھار اونگ لیتا ہے اس کے لیے چین کی نیند سونا آسان نہیں جب یہ کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے یہ کھڑے کھڑے اپنی گردن اور دم کو جھکا لیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے بعض اوقات یہ نیچے بیٹھ کر بھی سوتا ہے اس صورت میں یا تو یہ اپنی گردن سیدھی رکھتا ہے یا پھر کسی درخت سے ٹیک لگا لیتا ہے اگر پورا گروہ سو رہا ہو تو ایک زرافہ ضرور حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا اور ان کا پہرا دے گا اب یہ جانور بھی حفاظت کو سمجھتا ہے اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی انداز ہیں اس میں حفاظت کی اہمیت ہے یعنی ایک انسان اپنی عقل کی بنا پر حفاظت کے اقدامات کرتا ہے بلکہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا وہ اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرتا ہے اور اس حفاظتی اقدامات کی وجہ سے انسان کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے اس کی مثال ہم خود سمجھتے ہیں ہم اپنے گھر کو لاک کریں گے اپنی گاڑی کو لاک کریں گے لاک کر کر چابی نہیں چھوڑیں گے چابی اپنی جیب کے اندر ہوگی اور خزانہ ہوگا تو گھر کے اندر نہیں ہوگا دیسی دیگر جگہوں پر ہم اس کو محفوظ انداز سے رکھتے ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے تو حفاظت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ذی شعور شخص اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کا ذہن رکھتا ہے جان بہت قیمتی چیز ہے اس لیے انسان اس کی حفاظت کے بارے میں اقدامات کرتا ہے تو اسی طرح حفاظت کے اقدامات کرنا اسی انداز سے حفاظتی تدابیر کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے ساتھ ساتھ جان سے قیمتی چیز ایمان اس کی حفاظت کے اقدامات ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں اس کے لیے غور بھی کرنا چاہیے کوششیں بھی اس کے لیے ضروری ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اپنے طور پر مکمل کوشش کریں کہ یہ ہمارا سب سے انمول خزانہ ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد زرافہ زیادہ تر افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ افریقہ کے صحراؤں یا پھر ہلکے پھلکے جنگلات میں پایا جاتا ہے گھنے جنگلات میں اسے چونکہ دشمن کا خوف ہوتا ہے اور دشمن سے بچنے کی خاطر یہ گھنے جنگلات کو اپنا مسکن اپنا گھر اپنا علاقہ نہیں بناتا یاد رکھیے کہ زرافہ چرنے اور پتے کھانے والا جانور ہے یہ وہ واحد جانور ہے جو بغیر درختوں پر چڑھے ان کی سب سے اونچی شاخ سے کھا لیتا ہے اور جس علاقے میں ذرافے پائے جاتے ہیں اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ درخت جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے تو ہرے بھرے ہوتے ہیں مگر اوپر سے یوں کہا جائے کہ گنجے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جانور کی جو خوراک کا شکار ہوتا ہے جو خوراک کا یوں سمجھیے کہ ہدف بنتا ہے وہ درخت کا سب سے اونچا مقام ہے زرافی کے خوراک درختوں کے پتے شاخے اور ٹہنیاں ہیں یہ پھل اور بیج وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں زرافہ بطور غذا بڑے جانوروں کی طرح بہت پتے کھاتا ہے یہ ایک دن میں تقریباً 75 پاؤنڈ یعنی 75 فائیو پاؤنڈ تقریباً 34 تھرٹی فور کلو گرام غذا کھاتا ہے اس کا دن کا زیادہ تر وقت کھانے میں گزرتا ہے کیونکہ بیچارے کے ایک رقمے میں چند ہی پتے آتے ہیں اور اتنا بڑا جسم اتنا بڑا جسم رکھا ہے تو پھر اتنی بڑی خوراک بھی کھانی پڑے گی تو لہذا اسے دن بھر بہت زیادہ چرنا پڑتا ہے زرافی کی سب سے زیادہ مرغوب ٹیسٹی غذا کیکر کے پتے ہیں کیکر کے درخت میں ڈیڑھ انچ لمبے کانٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر چرند کیکر کے پتے نہیں کھاتے تو گویا یوں سمجھے کہ اس کی ٹیسٹی ڈش جو ہے وہ دوسرے جانوروں کا شکار نہیں بنتی اور اس کے لیے یوں سمجھے کہ ریزرو رہتی ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ لمبے لمبے کاٹوں والے اس پتے کو اس انداز سے حاصل کرتا ہے کہ اپنی لمبی زبان جو 18 انچ یعنی تقریباً 46 سینٹی میٹر فورٹی سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کو اس کے ذریعے آپ سمجھیے حملہ کرتا ہے اور پورے پتے کو اس میں گھما کر کھینچ کر اپنی خوراک بناتا ہے اور اس کو خوراک بنانے میں ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس درخت کے اندر پانی بہت پایا جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے درخت اور ایسے پودے ایسے پھل کھائے جس کے ذریعے اسے پیاس نہ لگے اور یہ پانی کا انتظام اسی انداز سے کر لے زرافہ اپنی مطلوبہ پانی کی مقدار پتوں سے کیوں پوری کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا جانور تالاب میں جائے اپنا سر نیچے کرے پانی پیے اور اس کا دشمن اس پر حملہ کرے تو اسے سنبھلنے کا موقع کم ملے گا اور اس موقع پر اس کا شکار کرنا آسان ہوگا تو اب اس خوف سے اس جھجھک سے یہ جانور اس انداز سے پانی نہیں پیتا اور اگر پانی پیتا ہے تو پھر وہی گروپ اور اپنے وہ پورے یو سمجھیے کہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے ساتھ جا کر پانی پیا کرتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں اسے یہ خوف نہیں ہوتا وہاں یہ پانی بہت اچھے انداز سے پیتا ہے جیسے کہ یہ اگر قید میں ہو انسانوں نے اسے قید کر لیا اب عام طور پر جب اسے پانی پلایا جاتا ہے تو اس کو پانی اس سے پلایا جاتا ہے کہ ٹب وغیرہ میں پانی دیا جاتا ہے اور وہ ٹب لازمی بات ہے ہم جس طرح نیچے رکھتے ہیں نیچے نہیں رکھا جاتا وہ ٹب بھی لٹکایا جاتا ہے اور یہ جانور کھڑے کھڑے اس ٹپ سے پانی پیتا ہے تو بعض ماہرین تو اس صورت میں یہ اچھی خاصی مقدار میں پانی پیتا ہے اور وہ مقدار کہ یہ پانی پیتا ہے وہ کتنی ہوتی ہے زرافت تقریباً چالیس لیٹر فورٹی لیٹر تک پانی ایک وقت میں پی لیتا ہے اور پھر اس کے مضبوط پٹھے اس پانی کو محفوظ رکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور طویل عرصے تک یہ اس پانی پر جو اس نے ایک وقت میں پیا گزارا کرتا ہے کی کر کے پتے شاید زرافے کو اس لیے بہت زیادہ مرغوب ہیں کہ اس میں بکثرت پانی ہوتا ہے اور یہ تالاب میں جانے سے بچ جاتا ہے زرافہ بہت پر امن اور دوستانہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے یہ نہ کسی سے لڑتا نہ کسی دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے جانوروں کے پیچھے دوڑتا ہے مگر یہ کہ اپنے دفاع کا حق ضرور پورا کرتا ہے افریقہ میں پائے جانے والے بیشتر جانوروں میں سے اس کے اچھے تعلقات ہیں بلکہ یہ دوسرے جانوروں کا خیر خواب بھی ہے اور اپنے لمبے قد اپنی اچھی نگاہ اپنی اچھی سماعت کی وجہ سے جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کا جو پورا قبیلہ ہے وہ اس خطرے کی سمت دیکھنے لگ جاتے ہیں اور گویا یہ ایک سگنل ہوتا ہے دوسرے جانوروں کو تمبھی کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس طرف سے خطرہ ان جانوروں کی طرف آنے والا ہے اگرچہ زرافہ نہایت پور ام جانور ہے مگر یہ اپنے اصولی دشمن شیر اور دیگر درندوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے زرافہ اپنی چاروں ٹانگوں سے زبردست لات مارتا نشانے پر لگنے والی ایک ہی لات شیر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اس کی طاقتور لات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بس اوقات اس کی ایک ہی لات شیر کی کھوپڑی تک اڑا دیتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لات شیر کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑتی ہے تو اس کی ایک لات اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے لہذا شیر جیسا بہادر جانور بھی اس کا شکار کرنے کا خطرہ کم ہی مول لیتا ہے یعنی جیسے کو تیسا اللہ تعالی نے اگر کسی کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تو اس کا مد مقابل رکھا تاکہ وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو خیر یہ تو جانور ہے عقل نہیں رکھتے مگر ہم اگر اس میں مبتلا ہیں تو ہمارے لیے یہ افعال گرفت کا سامان ہو سکتے ہیں کے چند ہی دشمن ہیں مگر اس کے بچوں کو اکثر درندوں سے خطرہ رہتا ہے زرافے کا سب سے بڑا دشمن انسان کہا جاتا ہے جی ہاں یہ اس کی کھال حاصل کرنے کے لیے اس کا شکار کرتا زرافہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسے اپنے دشمن سے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کی رفتار اور ان کے دوڑنے کا انداز ان کی جسمانی حیثیت اور یو کہ یوں سمجھے کہ سامنے سے بڑا سی چیز نظر آئے بھلے کچھ بھی نہ ہو مگر وہ دیکھنے کے اندر ہی سامنے والے جانوروں کے لیے ہیبت اور ایک تکلیف کا سامان کرتی ہے کبھی کبھار نر زرافہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں کون زیادہ طاقتور ہے آپس میں لڑتے ہیں یعنی کشتی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے یہاں پہلوان لڑتے ہیں تو شاید یہ انہی جانوروں کی کچھ نقل کرتے ہیں کہ یہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے لڑتے ہیں اب اتنا بڑا جانور آپس میں اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے لڑے گا اپنے سینگ کا استعمال کرے گا اپنی گردن کا استعمال کرے گا اپنے جسم کا استعمال کرے گا تو ایسی ان کی یہ لڑائی بس اوقات ہلاکت خیص بھی ہو جاتی ہے زراعتی کا سے بہترین دوست ایک نن پرندہ ہے جسے ٹک برڈ کہا جاتا ہے یہ پرندہ زرافی کی پشت پر سوار ہوتا ہے اور زراعے کی کھال پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا کر انہیں صاف ستھرا کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کے لیے بعض مخلوقات کو نعمت بنایا اور اس کے لیے طرح طرح سے آسائش کا سامان کیا جس کی مثال ہم نے ابھی سنی زرافے کا بچہ پیدائش کے وقت ڈیڑھ سے دو میٹر تک لمبا ہوتا ہے اس کا وزن ایک سو پچاس پاؤنڈ ون ففٹی پاؤنڈ تقریباً 68، 68 کلو گرام تک ہوتا ہے زرافا ان چند جانوروں میں سے ہیں جن کے پیدائشی سنگ ہوتے ہیں جو کہ عمر کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں زرافا بہت جلد بڑھتا ہے پیدائش کے پہلے سال ہر ہفتے یہ تقریباً ایک انچ بڑھتا ہے ذرافی کا بچہ غذا اور حفاظت کے معاملے میں مکمل طور پر اپنی ماں پر ہی انحصار کرتا ہے تقریباً دس ماہ تک یہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے جبکہ پیدائش کے دو ہفتے بعد ہی سے یہ دیگر غذاؤں کی طرف بھی التفات کرتا ہے یعنی چھوٹی موٹی غذا دوسری بھی کھانا شروع کر دیتا ہے زرافا جب غزہ کی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیتا ہے یعنی جب یہ گروہ نکلا تو اپنے بچوں کو انہوں نے ساتھ جمع کر لیا اور ان بچوں کو ایک حصار کے اندر رکھ کر یہ خوراک کو حاصل کرتے اور ان کی حفاظت بھی کرتے اور ان کی مادہ یعنی زرافہ جانوروں کی جتنی بھی مادہ ہیں وہ انہیں دودھ پلاتی بچوں کو غزہ کی تلاش میں ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتے اور مادہ پانچ سال جبکہ نر زرافہ آٹھ سال ہو جائے تو اب یہ مکمل طور پر جوان شمار کیے جاتے ہیں زرافے کی عمر عموماً پندرہ سے بیس سال تک ہوتی ہے زرافے کی نیک طبیعت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ نہ تو یہ غذا کے لیے دوسرے جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں اور نہ ہی کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پوری دنیا میں ان کو ان کی جسمانی خوبصورتی بڑے سائز اور نرم طبیعت کی وجہ سے تعریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اب ایک جانور اتنا لمبا ہے اس کا سر اتنا مطلب آپ سمجھے کہاں تک پہنچ رہا ہے وہ کیا کرے گا کسان کی اس کھیت کے اندر جا کر اپنی اتنی گردن نیچے جا کر اس کا نوالا بنائے تو طبی طور پر بھی اس کو قدرت نے ایسا نظام دیا اللہ و تعالیٰ نے اسے ایسے جسم دیا کہ یہ جو ہمارے پھل پودے ہمارے باغ وغیرہ ہیں اس سے محفوظ رہیں اور یہ لازی بات ہے ایک شخص کو کھانے میں جس طرح آسانی ہوگی اسی انداز سے کھائے گا اور اس انداز سے بیٹھے گا اسی طرح جانور کو, جانور کو کھانے میں آسانی کھڑے کھڑے بالکل سامنے اپنے نگاہوں کے سامنے جو پھل ہے جو پودے ہیں اس کو کھانے میں تو اس کو کھائے گا پھر یہ جانور چونکہ گوشت اور نہیں ہے تو دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتا اور مزید اس کی طبیعت کے کم لڑتے ہیں یا تقریباً نہیں لڑتے اس وجہ سے اس جانور کے اندر ایک جانور کی خوبصورتی جانور کا انداز جانور کا کت کاٹ جانور کی طبیعت کی وجہ سے یہ جانور دیگر جانوروں کے مقابلے میں انسان کی نظروں میں زیادہ پسند کا مقام رکھتا ہے تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بدائے یوں کہا جائے کہ نیک طبیعت شخص کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں افراد کے اندر ایک منفرد مقام رکھتا ہے شیخ علی امیر آل سنت کی مثال بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ذات کی انفرادیت ہمارے لیے جو امیر عالم سنت کی ذات کا ان کی انفرادیت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا مزاج آپ کا مزاج مختلف آپ کا انداز مختلف آپ کی سوچ مختلف اصلاح امت کا جذبہ مختلف اور آپ ملنسار اپنی محبت کا اظہار کرنے والے بلکہ ایک مقام پر آپ نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور دوسری طرف حضور انور علی صلاح سلام کا امتی جہنم میں داخل ہو رہا ہو اور اختیار دے دیا جائے چاہوں تو ساری دنیا کی دولت لے لوں اور چاہوں تو آقا کے اس امتی کو جہنم میں گرنے سے بچاؤں تو آپ ارشاد فرماتے میں ساری دنیا کی جو دولت ہے اسے لات ماروں گا اور حضور انبر علی صلاحلام کے اس امتی کو تھام لوں گا تو آپ کی ایسی سوچ انفرادی سوچ لوگوں کے میلان کا سبب بنتی ہے ایک پر سے معاشرہ بنتا ہے شیخت علیقت امیر علیہ سنت کی اس مختلف سوچ مختلف حیثیت کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ ہی الفجل آج دعوت اسلامی کس انداز سے کام کر رہی ہے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح نیک طبیعت بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہوئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے مدنی انعامت پر عمل کر کر اپنی ذات پر نافذ کیجئے انشاء اللہ اقصل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچھی ہو صلو صحبیب صلی اللہ تعالی ادم محمد